عوام بیچاری تو پھنس گئی ہے وہ کس طرف جائے اگر حکومت کا ساتھ دے پھر بھی حکومت ناراض اگر مولویوں کا ساتھ دے تو پھر بھی حکومت ناراض ہو جاتی ہے عوام بیچاری کیا کرے بلکہ یہ پرچے ان لوگوں کے خلاف بھی کاٹنے چاہیے اگر کاٹتے ہیں تو اگر ظلم کا نشانہ بنانا ہے تو پھر ان کو بھی ساتھ بنایا جائے جو لوگ جمعرات کو عید کر کے ساتھ اعلان کرتے رہے کہ میاں روزہ قضا بھی کرنا ہے اعتقاف بھی قضا کرنا ہے اور جمعے والے دن قضا کریں تو جو قضا روزے کی اور اعتقاف کی قضا کا ساتھ حکم چلاتے رہے ہیں لوگوں پر اور مشورہ دیتے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو مخالفت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جب صاف در پردہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کی عید نہیں بنتی ہم نے ایسے زبردستی بنا لی ہے کسی کے کہنے پر تو آپ اپنے روز خزا کریں یہ در حقیقت کیا وہ حکومت کی سراسر مخالفت نہیں ہو رہی تو ایسے سب لوگوں پر پھر پرچہ پر کاٹنا چاہیے الرحیم الرحیم الرحمن السلام علیکم و رحمۃ اللہ دوستان گرامی بندہ ناچیز نے تھوڑی دیر قبل کچھ ذرائع سے یہ معلوم کیا بعض علاقوں میں پولیس نے ان دینی باعمل اور اپنے دین کو اہمیت دینے والے علما حضرات پر پرچے کاٹے ہیں ایک سو اٹھاسی کے تحت جنہوں نے جمعات المبارک کے دن نماز عید الفطر ادا فرمائی یہ خبر سننے کے بعد انتہائی تعجب ہوا حکومت پاکستان پر کہ ان حضرات نے اپنی پولیس کو جو ان کا قانون ہے اس حوالے سے اس کی پوری وضاحت نہیں سمجھائی اور اس کے متعلق پوری معلومات ان کو فراہم نہیں کی وہ کسی کے کہنے پر کسی کی شرارت پر شرنگیزی پر یا اپنی طرف سے ایسے ظلم اور زیادتی کے کر رہے ہیں کہ وہ پرچے کاٹ رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے پر خدا کی عبادت کرنے پر تو <coughs> ناچیر نے ضروری سمجھا کہ جو دفع اس موقع پر لگائی گئی ہے اس دفع کے متعلق کچھ وضاحت کرے اور جو آئین ایک ہدایت اور رہنمائی پیش کرتا ہے اس حوالے سے تو وہ سب مسلمانوں تک پہنچائے خصوصاً وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اور ان کی ایپ اور دیگر حکومت کے ایسے اعلی عہدے دوران جو ہے نا ان کو مخاطب کر کے یہ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اگر ان کے مخالف پولیس نے یہ اقدامات اپنی طرف سے کیے ہیں تو فورن وہ پولیس کو سمجھائیں اور پولیس پر نظر کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم اور اگر پولیس نے اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا اوپر کی ہدایت کے تحت کیا ہے تو پھر کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ حکومتی افراد جو ہیں حکومتی اعلی عہدیداران جو ہیں اور حکومت جو ہے وہ پہلے حتمی اور جزمی کو فیصلہ جو ہے وہ قوم تک پہنچائے پھر اس پر جرم عائد کریں بے, شک, بے, شک, شک, بے شک, شک, شک, شک جب وہ خود شک اور تذبذب اور آپس میں اضطراب اور اختلاف اور مخالفت اور ایک دوسرے کے خلاف تناقض کا شکار ہیں اور خود ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو غیر یقینی ہے تو بھائی جو مذہب ہے وہ یقینی چیز ہے دین ہے یقینی چیز ہے تو ہم کسی کے غیر یقین کی وجہ سے اپنا یقین کیسے چھوڑ دیں یہ پولیس والے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے اور جو ایسا کر رہے ہیں کہ اندھے دھند وہ انہوں نے پرچے کاٹ دیے ہیں وہ اپنے عمل پر اور اپنے قانون پر نظر ثانی کریں وہ کیا کر رہے ہیں اور حکومت کا حق بنتا ہے وزیر اطلاعات صاحب کا کہ وہ گرفت کریں ایسے لوگوں پر اب میں سب سے پہلے اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ آئین جو ہے نا وہ کوئی چیز ہے پاکستان کا کہ نہیں ہے چلو دین مذہب کو ایک طرف رکھو آئین کو تو سامنے رکھو کم از کم تو آئین کی پابندی کرو جب لوگ آئین کے مطابق چلیں تو ان پر پرچے کاٹنے کا کیا ان کو مجرم بنانے کا کیا مانا آرٹیکل یہ آئی میرے ہاتھ میں ہے اس کی آرٹیکل جو ہے شک جس کو کہتے ہیں شک نمبر بیس ہے اس کا عنوان ہے اوپر مذہب کی پیروی اور مذہبی داروں کا انتظام کرنے کی آزادی اس کے تحت اس کی پھر آگے شک پہلی جو ہے اے اس کے تحت لکھا ہوا ہے हर एक शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने उस पर अमल करने और उसको फैलाने का हक होगा फिर पढ़ देता हूं हर एक शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने उस पर अमल करने और उसको फैलाने का हक होगा سبحان جب ہر ایک شہری کو آئین یہ حق دے رہا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے اور اس کو پھیلائے تو کیا نماز عید الفطر جو ہے یا کوئی بھی نماز عید ہے کیا ہر شہری کو آئین جو حق دے رہا ہے اس کے تحت نماز عید گھر پہ پڑھنے کی اجازت جو ہے وہ آئین کی طرف سے نہیں مل رہی یہ کیا صاف ظاہر نہیں ہو رہا اس میں کون سا ایسا ابہام ہے کہ جس کے لیے کسی قانون دان جو ہے اس کے جرا کرنے یا اس کی ہدایت کے مطابق چلنے کا حکم ہے یا حکم ثابت ہوتا ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو بالکل موٹے لفظ ہیں صاف لفظ ہیں تو میرے بھائیوں حکومت پاکستان سے ہم یہ کہتے ہیں بحیثیت ایک مذہبی ترجمان کے دینی ترجمان کے دینی راہبر اور پیشوا ہونے کی حیثیت سے کہ تمہارا جو آئین ہے اس میں نماز عید پڑھنے اور کوئی بھی ایسا اپنا جو مذہبی عمل ہے اس کو ادا کرنے کی آزادی ہے لہذا اگر کوئی آدمی نہ راستہ روک رہا ہے نہ لڑ بھیڑ رہا ہے نہ جارحیت کر رہا ہے اپنے گھر پہ رہ کر وہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو خدا کی عبادت کرنے کا جو آئینی حق ہے کم از کم وہ تو اس کو دو تو سفر بنا کرو یہ آئین کے حوالے سے بات ہے رہا مسئلہ اب 188 کا تعزیرات پاکستان کا یہ جو دفعہ ہے 188 جو اس موقع پر لگائی جاتی ہے میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں اس کا عنوان ہے سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ مشتہر کردہ حکم کی نافرمانی سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ مشتہر کردہ حکم کی نافرمانی فرمانے کہ جب کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کی طرف سے جب کوئی باضابطہ قانون اور حکم جو ہے آڈر جو ہے जी. وہ باضابطہ طور پر مشہور کر دیا گیا ہے اور جاری کر دیا گیا ہے تو اس کی نافرمانی کرنے والے پر ایک سو اٹھاسی لگے گی یہ لکھا ہوا ہے اب سمجھ آ اب اس کے اندر جو لفظ بولے جا رہے ہیں ان لفظوں کی جو لفظ تشریح طلب ہیں تشریح کے محتاج ہیں جن کی شرح ہونی چاہیے تو اس کے اندر تعزیرات پاکستان کے اندر خود اس کی شرح بھی ہوئی ہے ان الفاظ کی تو میں شرح کے حوالے سے بھی پڑھتا ہوں کہ یہ قانون اس کی سزا ایک مہینہ نے رکھی ہے اور چھ م... یا چھ سو روپیہ جرمانہ ہے یا دونوں سزائے ہیں یعنی آج کو اختیار ہے تو اب میرے بھائی یہ بات سمجھنا یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ دیکھنے کے قابل ہے کہ یہاں پر یہ شرائط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسے حکم کے ذریعہ کسی کام کرنے کی ممانعت یا خاص بندوبست کی ہدایت کی گئی ہو یہاں پر یہ لفظ جو آ رہے ہیں کہ ایسے حکم کے ذریعہ کسی کام کرنے کی ممانعت یا خاص بندوبست کی ہدایت کی گئی ہو اب یہاں پر ہماری طرف سے جو کلام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب رویت ہلال کمیٹی جو ہے انہوں نے یہ اعلان جاری کیا بھئی عید صبح جمعرات جمع. جمع. جمع کو ہوگی اس سے پہلے وزیر اطلاعات وہ اپنا بیان دے چکے ہیں اور چیلنج کر چکے ہیں ان کی جماعت کے خصوصاً محکمہ موسمیات کے جو سائنسدان ہیں وہ اس سے پہلے اپنا ایک پیغام یا اعلامیہ وہ جاری کر چکے ہیں اور چیلنج کر چکے ہیں اس کے اندر کہ بھائی چاند کا ہونا ممکن نہیں ہے جمرات چاند نہیں ہو سکتا جمرات کو ممکن ہی نہیں ہے سائنسی طور پر اس کی پیدائش ممکن ہی نہیں ہے ہم چیلنج کرتے ہیں ہم مناظرہ کرتے ہیں مناظرے کا چیلنج کیا انہوں تو میرے بھائیوں آپ خود سمجھدار ہیں ایک طرف سے وزیر اطلاعات اب ظاہر بات ہے کہ جو رویت حلال کمیٹی کا اعلان ہے وہ بھی تو وزیر اطلاعات کی نگرانی کے تحت ہوتا ہے کیونکہ وزیر اطلاعات ہے نا اطلاع تو انہوں نے دینی ہے جو قانون ہوگا اس کی اطلاع اور پھر جو آگے عوام سے متعلق جو امور ہیں ان کی اطلاع دینے کا کام جو ہے وزارت تو ہے تو وزیر اطلاعات کی ہے اور وزیر اطلاعات جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو ایمان سے بتائیں پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خاص بندوبست جو ہے اس کی ہدایت ہو گئی ہے کہاں ہدایت ہو گئی کم از کم اپنے کار یہ جو کہا ہے تم نے کہ سرکاری ملازم کی طرف سے باضابطہ اگر باضابطہ یہ اشتہار تمہارا ہوتا تو وزیر اطلاعات کی مخالفت ممکن کیسے تھی ماشد. یہ تو عجیب بات ہے یار اتنا بڑا ضرور ایک طرف سے وزیر اطلاعات مخالفت کر رہا تم کہہ رہے ہو باضابطہ ہے باضابطہ تو وہی وہ ہوگا کہ جب حکومت کی طرف سے حکومت کے اعلی عہدے داران جو ہیں اور جو ان کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ مخالفت نہ کریں دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ یہ کوئی تمہارا حتمی اور یقینی اور قطعی جو ہے وہ حکم نہیں تھا کہ اس کا ہم یہ کہیں کہ لوگوں نے اس کو سنا پھر اس کی مخالفت کی اور مجرم بن گئے یہ تو تمہارا حکمی غیر قطری ہے خود اپنے اندر تمہارے اندر اضطراب اتنا اختلاف اتنا وہ سب کچھ پایا جا رہا ہے اس کے آگے میں بتاتا ہوں مزید آگے لکھا ہوا ہے کہ حکم معقول ہونا چاہیے ایسا حکم جس کی خلاف ورزی دفعہ ایک سو اٹھاسی کے تحت قابل سزا ہو ایک معقول حکم ہونا چاہیے نہ کہ محض ایک نوٹس افسوس ہے یار یہ اتنا صاف تمہارے تعزیرات کے شرح کے اندر لکھا ہوا ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو پولیس والوں تمہیں اسی کام کے لئے بٹھایا ہوا ہے کہ جو مولوی بیچارہ یا کوئی مسلمان کوئی دیندار بندہ اگر کوئی رہا ہے خدا کی اور خدا کے دین کی صحیح جو ہے وہ پرچار کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے تو اس پر پرچا دے دو یہ کیا زیادتی ہے اس میں تو صاف ہے کہ اگر محض ایک نوٹس جاری ہوا ہے حکومت کی طرف سے اور حکم معقول نہیں ہے تو پھر بھی ایک سو اٹھاسی نہیں لگے گی ادھر تو بھائی تمہارا نوٹس ہی <سؤال> کسی کو جاری نہیں ہوا بتاؤ کس کو جاری کیا ہے فلا دن ہوگی اور تم نے ہر صورت پڑھنی ہے جب نوٹس جاری ہوتا پھر بھی یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق نہ ہو سکتا اس دفعہ کا اطلاق نہ ہو سکتا ایک سو اٹھاسی کا افسوس ہے نہ جو تمہاری ادنا سے ادنا شرط بن سکتی تھی جب وہ بھی نہیں پائی گئی تو جو شرط حقیقی ہے وہ تمہاری نہیں ہے اور پھر تم اس پر سزا لگا رہے ہو اس پر یہ ایک سو اٹھاسی لگا رہے ہو اس کو مجرم قرار دے رہے ہو میری بات سمجھ رہے ہو بھائی یہ کیسا عجیب ظلم ہے کہ خود اپنے قانون کو سمجھتے نہیں ہیں اور پھر لوگوں کو مجرم کہہ کر فسادی کہہ کر بھائی یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کسی کو فسادی قرار دے دینا پھر نے بھی حضرت السلام کو فسادی قرار دے دیا تھا تو ہر حکومت کے جو بھی افراد ایسے ظالم اور فرونی زہر کے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو بھی مجرم ثابت کرنے کے لیے بس اتنا دے کہ انتشار پسند ہے اب ثابت کرنا ثابت ہو یا نہ ہو حقیقت ہو یا نہ ہو ہے جی بس پکڑا اور کس نے پوچھنا ہے تم سے میں کہہ رہا ہوں قرآن فرما رہا ہے اللہ قرآن میں فرمایا سورت بنی اسرائیل کے اندر کہ اے اے بنی اسرائیل فراؤن کہنے لگا اے لوگ یہ جو موسا ہے یہ دہشت گرد ہے یہ فساد بھی ہے یہ تم میں فساد ڈالنے کے لیے آیا ہے عجیب بات ہے اب خود فراؤن ہے بچوں کو جمع کر دیتا ہے بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اتنا بڑا ظالم ہے اور کہتا کیا ہے دہشت گرد کون ہے علیہ السلام تو بھائی یہ تو فروغ ہمیں پرانی ریت ہے پرانی روش ہے ایسا کرتے جو آئے ہیں لیکن کم از کم ایک طرف ایک دعوی کرنا کہ ہم فروغ نہیں ہے دعوی کرنا کہ ہم انصاف والے ہیں ہم انصاف دیتے ہیں ہم جمہوریت والے ہیں اور پھر یہ اتنا بڑا ظلم کرنا ہے بتاؤ تو صحیح کون سا نوٹس تم نے جاری کیا اماموں کو کہاں نوٹس جاری کیا اگر تم کہو کہ یہ جو ہے میڈیا ٹی وی جو ہے اس کے ذریعے اعلان ہو گیا ٹی وی کے ذریعے اعلان جو ہے یہ باقاعدہ اعلان کسی کے پاس ٹی وی ہوتا ہے کسی کے پاس نہیں ہوتا کسی کے پاس موبائل ہے کسی کے پاس نہیں ہے اس کو باقاعدہ کیسے کہہ سکتے ہو حکم باقول کیسے کہہ سکتے ہو یہ تو ہی لوگوں کے پاس پورے نہیں ہے تو مطلع ہونا کیسے ممکن ہے پھر دوسری بات آپ کو پتا ہے یہ एडिटिंग कहते हैं वो भी होती रहती है अब सबसे बड़ा शुभा ये है इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने किसी वेडियो पर जो है वो पर्चा काटना उसकी इजाजत नहीं दी वो कहते हैं क्योंकि एडिटिंग हो जाती है तरकीब हो जाती है जी बातें काट कूट कर मिला दी जाती हैं जब ये सब कुछ मौजूद है तो फिर ये भी तुम्हारी जो वेडियो चढ़ी है उसके मुतालिकमाल मौजूद है تو کیسے یقینی ہوگا کیسے اس کو سرکاری کہیں گے کیسے اس کو حکم باقل کہیں گے تو ممکن نہیں حکم باقول کہنا ہے اس کو اگلی بات یہ ہے کہ پھر اسی کمیٹی کے اندر موجود رکن مفتی یاسین ظفر جو رکن ہے اس کا وہ اسی تمہاری بیڈیو کے اندر ہی کہہ رہا ہے اسی اعلان کے ساتھ وہ چل رہی ہے بڑے کمزور لوگ نے سچی بات ہے بڑا اندر دعائیں گے لیکن دورہ پیا نہیں ہے سارے کٹنڈ آپ لیکن ہلکا ہی نہیں وہ بس وہ اس گل سے اڑیا نہیں جی نہیں گوئنیاں آ گئی دونوں کمیٹی آ گئی وہ آ گئی وہ آ گئی دیکھو چند ہاتھ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بہت اچھا یاد سارے کر رہے سارے یاد کر رہا پہلی کمیٹی نو یاد کر رہے ہیں مسجد بڑی ضرورت کلیئر گل کر دیں پرواہ نہیں کر رہے اس کے اندر صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ یا رب تو مفتی حبیب مفتی مفتی منیب الرحمان صاحب آپ یاد آ رہے ہیں अब तो मुफ्ती मुनीपुराज याद आ हैं। में कहा रहा है मुफ्ती मुनीपुरा बड़े कमजोर लोग ने इशारा करके कहना हिल कमेटी का जरा चेयरमैन है वगैरा थे सारे अरकान इन बल इशारा करके कहना बैठके उसे कहना के भाजी ए तो बड़े कमजोर लोग ने असा इन्होंने कहते रहे यारा बज गए ने کوئی خبر نہیں کوئی کواہی نہیں تاری مہربانی جانتی کرو نہ اعلان کرو تے اے صرف انہاں دے کے ان لفظ نے انہاں دے اتنے ایک دورہ چڑھا ہے واہدت جک جیتی دا وحدت جک جیتی دا چند ہے کوئی نہیں وحدت جک جیتی دا دورہ چڑیا وہ کہن گیا جب تمہارا ایک ذمہ دار سرکاری بندہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاند نہیں ہوا یہ ظلم کر رہے ہیں اور پھر تم سرکار حکومت خود اس ویڈیو کو لیڈ کر کے باہر بھیجتے ہو لوگوں کے سامنے پیش کر یہ کوئی عذر تمہارا نہیں چل سکے گا کہ وہ جی کسی نے چلا دی وہ سرکاری ادارے ہیں مرکز ہے وہاں سے مکھی نہیں نکل سکتی ہم جانتے ہیں اتنے بڑے بیانات نکلنا کوئی آسان بات بولتی ہے انتظامات تمہارا نہیں چلے گا کہ کسی نے لیک کر دی اگر لیک کیے تو تم مجرے وہ عوام نہیں مجرے تمہارے ایسے ناقص انتظامات کیوں ہے بتاؤ عوام عوام پر ٹوٹتے ہو تمہیں کو پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ بیان جب جاری ہو گیا تو اس کا مطلب تو صاف نکلا تو ان کا جھوٹ کھل گیا بتاؤ جب جھوٹ کھل جائے کم hey از کم مشکوک تو ہو جائے گی خبر دشتر؟ دشتر. جب مشکوک ہو گئی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ال یقین نبی اکرم اللہ یزول نبیا کرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا حدیث بخاری مسلم میں ہے آل یقین اللہ یزول البی شک یقین شک کے ساتھ ذائل نہیں ہو سکتا ہمارا روزہ رکھنا یقینی تھا رمضان کا ہونا یقینی تھا تمہاری خبر مشکوک تھی تمہاری مشکو خبر تھے ہم اپنے یقین کو کیسے چھوڑیں اور اپنے یقینی فریضے کو کیسے چھوڑے ہم تمہاری باتوں پر تمہارے چھوڑے ہوئے شوشوں پر خدا رسول کے مخالف بن جائے کیا تمہارے باپ نے نہیں کہا تھا مشرق جنا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ اگر کوئی مندروں کی طرف جائے کوئی مسجد کی طرف جائے کوئی اور کسی عبادت گاہ کی طرف جائے حکومت پاکستان کا کوئی سروکار نہیں جب یہ بابا جان تمہارے نے صاف کہہ دیا ہے اور مشر صاحب نے کہہ دیا ہے تو پھر خدا کا خوف کرو کسی کی تو مانو وہ کم از کم چلو خدا کا خوف نہیں تو لوگوں کو منہ دکھانے کے تو رہ جاؤ یہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے لوگوں کو کس طرح منہ دکھانا ہے اگر ہم پہ بھی ظلم کرنا ہے تو کم از کم ظالم بن کر تو آؤ عجیب بات ہے ظلم کرتے ہو اور پھر دوستی کے دوستی کے لبادے میں یہ کیا ہو کرتے دشمنی ہو دوستی کے لبادے میں کرتے ہو تو میرے بھائی معلوم ہوا کہ یہی ایک سو اٹھاسی دفعہ جو ہے یہ بچارے مظلوم اماموں پر نہیں لگتی جنہوں نے اپنے فرض خدا کو ادا کرتے ہوئے اپنے رسول کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے نماز عید پڑھی ہے دوسرے دن ان پر کوئی دفاع نہیں لگ سکتی جتنی دفعہ لگتی ہے ان حکومت والوں پر لگتی ہے کہ تم نے یہ استراب اور اختلاف لوگوں میں کیوں پیدا کیا <سلام> <سلام> انتشار تم نے کیوں پیدا کیا یہ دوہرے دو بیانات تم نے کیوں جاری کیے وہاں بیٹھ کر تم نے حتمی یقینی مشاورت کے ساتھ ایک حکم جاری کیوں نہیں کیا ارے عجیب بات ہے مجرم تم بنتے ہو بناتے کسی کو ہو <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> پولیس والوں اپنے بڑوں سے پوچھو پولیس والے اگر تیرے ہاتھ میں ادھر کلم ہے تو کلم کسی اور کے ہاتھ میں اصل اس کا بھی خوف کر درنا بھی ہے <تصحیح> دشاعت دشاعت دشاعت دشاعت دشاعت دشاعت دشاعت دشاعت وہ ٹھیک ہے کہ مرنے کا خوف تم سے پہلے ہی نکال لیا جاتا ہے لیکن خدا کا خوف کر لو پھر بھی اتنا تو دیکھ لو کہ چلو جو جس قانون پر تم نے حلف اٹھایا ہے وہ قانون لاگو بھی ہوتا ہے لاگو ہوتا نہیں ایسے لگا دیتے ہو اور میرے بھائیوں یہاں پر ساتھ میں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ متعلقہ حکام کی ذہنی تکلیف دفعہ ایک سو اٹھاسی مجموعہ تعزیرات کے تحت نہیں آتی اللہ ہاں یہ بھی ذرا خیال کر لیا کرو کہ حکومت کو تکلیف ہوئی ہے ادھر لکھا ہوا ہے حکومت کے افراد کو تکلیف ہو تو اٹھاسی نہیں لگتی بات نہیں سمجھے اور اگر کہتے ہو اس سے عوام کو تکلیف ہوئی تو میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح جنہوں نے پہلے دن کی جمرات کو انہوں نے پہلے دن کر کے دوسروں کے مذہب اور نظریے کے مطابق اور تحقیق کے مطابق انہوں نے غلط کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے کہ نہیں بشاق بشاق بشاق بشاق حق حق اللہ حق اور اس تکلیف کا سبب کون بنے تم بشاق بشاق کیوں بشاق کہ بشاق بشاق تم بشاق نے دو بیان جاری کیے جب تم نے دو بیان جاری کیے تو جنہوں نے جمعرات کو پڑھائے پڑھی انہوں نے جمعہ والوں کو تکلیف دی ان کے متعلق انتشار پھیلایا کیا بات ہے سبحان اللہ اور تمہارے مطابق جنہوں نے جمعہ کے دن پڑھی انہوں نے جمعرات والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف انتشار پیدا کیا تو پرچہ کاٹنا ہے تو پھر دونوں فریقوں کے تمام اماموں کے خلاف کاٹو اور پہلے سب سے پہلے حکومت کے خلاف کاٹو کیوں کہ سبب وہی ہے محرک وہی ہے باعث وہی ہے آگ لگانے والے وہی ہے آگ لگانے والے الٹا تم آگ لگا کر پھر کہتے ہو تم تڑپتے کیوں ہو है, है, है, है, اللہ <تصفيق> آج تم نے لگائی اور پوچھتے ہو تڑپتے کیوں ہو اختلاف کیوں کیا اختلاف تم ڈال رہے ہو اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ و منسوب با ایک بات ہے الناس و الادین لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں اب باہر نکلتے ہیں تو عوام کے لوگ مولویوں کو گالیاں نکال رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے جمعرات کو عید کرائی کیوں ساتھ یہ بھی اعلان چلتا رہا کہ جی جمعہ کے روز قضا کرو روزہ قضا کرو Allah. تو سب کو سمجھ آ گئی, یقین ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہوئی ہے یہ تو مکالا انہوں نے مل ہے یہ کیا, کیا کیا یعنی لوگ یہ صاف یہ کہہ رہے ہیں جی گالیاں نکال رہے ہیں حکومت والوں تم نے تو مولویوں کو گالیاں نکلوائی جی تو تم ہی تو گالیاں نکلوا رہے ہیں اور الٹا انہی پر پرچے دے رہے ہیں خیر ہے اور میرے بھائی یہاں پر میں یہ ساتھ آخر میں بیان کرتا چلو کہ وزیر اطلاع صاحب اس میں میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب یقین سے کہا قسمیں میں کھا کھا کر کہ چاند نہیں ہو سکتا اور آپ کی جماعت نے کہا چاند نہیں ہو سکتا تو بتائیں آپ ہیں وزیر آپ یہ اٹھاسی آتی ہے سرکاری ملازم کی طرف سے آپ سرکاری ملازم کیا آپ تو سرکاری ملازموں کے سردار بیٹھے ہیں تو آپ کی طرف سے جو بات مشہور کر دی گئی ہے اس کے خلاف چلنے والوں پر یہ دفعج لگے گی یا نہیں لگے گی اگر آپ کہتے ہیں وہ بیان ہے تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے ذرا کہ آپ حکومت سے باہر نہیں بیٹھے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں آپ کی ہر بات آرام سے متعلق جو بھی جاری ہوگی وہ خود قانون شمار ہوگی تو آپ نے جب یہ کہا کہ لوگوں نہیں ہو سکتی آپ کے خلاف یہ رویت ہلال کمیٹی بیٹھی کیوں بیٹھی ان سب پر پچا کرو ایک سو اٹھاسی لگے گی بے شک آپ کٹوائے آپ غیرت کریں آپ کے حکم کو پامال کیا گیا آپ کے آرڈر کی پرواہ نہیں کی گئی آپ کی اور پھر سائنسدان محکمہ موسمیات وہ پورا ایک محکمہ ہے اس محکمے کو انتہائی ذلیل کیا گیا اور ذلیل کر کے اس سے آگے بڑھ کر چاند مول بھی بیٹھ گئے مولوی بیٹھے تو مولوی پر ابھی تک پرچہ نہیں ہوا ان پر انہوں نے اتنے بڑے وزیر سرکاری ملازم باضابطہ بات مشہور کرے تو اٹھاسی لگ جائے اور ایک صاحب وزیر ہوں اور وہ بھی اطلاعات کے وزیر ہوں اور پھر ساتھ پورا محکمہ ہو کیا اس کو آپ باضابطہ نہیں کہیں گے یہ باضابطہ نہیں ہے تو بےضابطہ ہے اگر بےضابطہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی بےضابطہ ہی بولتے ہیں تو اگر آپ بےضابطہ بولتے کرتے ہیں تو اگر ہم سے ہو جائے تو ہمیں پریشان کیوں کرتے ہو پھر آپ سے بےضابطہ ہو سکتا ہے ہم سے نہیں ہو سکتا عوام سے نہیں ہو سکتا یہ کیا چکر ہے بھائی جب تم بےضابطہ اور تکے چلتے ہو تو اگر عوام میں کوئی چلے تو اس پر بھی مہربانی کرو اور یہی سمجھو یہ ہماری سنت ادا کر رہا ہے جی یہ بیتک کے سرداروں کی جو منڈی لگی ہوئی ہے نا اور میرے بھائیوں ایسے بیتک کے بیانات دینے والے پھر خود مجرم بن جاتے ہیں وہ خود قانون کے مجرم ہیں بات مشہور ہے ایک پھانسی پر چہنے کے لیے تیار کیا گیا تو اب جو پھانسی پر لٹکانے والے تھے وہ ہاکم کے اشارے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر حاکم ایسے اشارہ کر دے تو ہم لٹکا دیں گے وہ خودی پہ لٹکا دیتا ہے اور تمہارا کلام جو ہے وہ بےتکا ہی چل رہا ہے اس کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے بھائی عجیب بات ہے ایک طرف کہنا ہم حکومت چلا رہے ہیں اور دوسری طرف کہنا ہم بےضابطہ بول رہے ہیں تکے بول رہے ہیں بےضابطہ کا مطلب بےتکا ہوتا ہے اور آخر میں, میں میں وزیر اطلاع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ جن لوگوں نے دوسرے دن عید پڑی ہے انہوں نے آپ کے حکم کو مد نظر رکھا ہے آپ کے بیان کو مد نظر رکھا ہے آپ کی شان کو مد نظر رکھا ہے آپ کے مقام کو مد نظر رکھا ہے آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے محکمہ موسمیات کوئی معمولی محکمہ نہیں ہے اتنا بڑے محکمے کی اتباع کرنے والے آپ کے بیان کو اہمیت دے کر دوسرے دنید پڑھنے والے ان پر آپ کی پولیس پرچا کاٹ رہی ہے یہ حقیقت میں آپ پر پچا ہے بشا. بشا. بشا. بشا. بشا. بشا. وزیر اطلاع صاحب اگر کسی نے آپ کی اس طرف توجہ نہیں کرائی آپ کا دشمن ہے بشا. بشا. آپ کی عزت کا خیال نہیں کرتا ہم آپ کی عزت کا خیال کر رہے ہیں کیا تک بنتی ہے ایک تھاار اٹھ کر وزیر اطلاعات کی تباہ کرنے والے ان کے بیانات کی پیروی کرنے والے ان کے آرڈر کی پابندی کرنے والے ان کے حکم کی عزت کرنے والے لوگوں خلاف پرچہ کر کے ان کو اندر دے دے یہ مہربانی کریں یہ تمہارے خلاف یہ پرچہ دیا گیا ہے لہذا اپنی پولیس کو خود سمجھائیں بلکہ ان کو سزا دیں کہ تم نے میرے خلاف چل کر یہ قدم کیسے اٹھایا ہے <تصفح> یہ آپ کا فرق بنتا ہے اور پھر ان پولیس والوں سے کہیں کہ جن لوگوں نے یہ بیانات دوہرے جاری کیے ان کے خلاف پرچہ کاٹیں رویت ہلال کمیٹی والوں کے خلاف پرچہ کاٹیں ادھر سے یہ دوہرا بیان کیسے جاری ہوا ہے پھر ایک اور بھی میں آپ کو توجہ کراتا چلوں کہ پوپل سے ایک مشہور ہے پشاور کا جو ہر سال ایک دن پہلے ہی عید کرتا ہے اس کے اوپر ہر سال کے پرچے ہر سال کے پرچے کاٹے اور جب سے یہ کام اس نے پاکستان میں شروع کر رکھا ہے انتشار ڈال رکھا ہے دو عیدیں کر کے وہ اس پا جتنے سال اس نے عید پڑھائی ہے وہ ہر سال کا پرچہ کاٹے اور اس کو پکڑے کیوں ورنہ یہ آپ سے ضرور سوال کریں گے لوگ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی ملک کے رہائشیوں وہی عمل کرے وہی عمل اسی ملک میں کرنے والا کرے تو اس کو تو قانونی تحفظ دیا جائے اور پولیس گارڈ کھڑی ہو باہر عید پڑھانے کے لیے اور دوسروں کے خلاف پرچہ کاٹ رہی ہے یہ کیا زیادتی ہے اس کا مطلب ہے نہ آئین کو مد نظر رکھا جاتا ہے یہاں نہ کسی قانون کو اور نہ ہی عوامی حقوق کو اور نہ ہی آئین کو اور نہ ہی خود جو قانون ہے اس کو سمجھا جاتا ہے بغیر سمجھے الٹا سیدھا جس طرح بھی کسی کے گلے میں پھانسی فٹ آتی ہے اس کو چڑھا دیا جاتا ہے یار خدا کا <laughs> خوف, خوف تو ہم نہیں کہتے کم از کم لوگوں کا ہی خوف کر لو کیا کہے گی دنیا آپ کے ساتھ انڈیا ہے آپ کے ساتھ دوسرے ملک بھی تو ہے وہ کیا آپ پر الزام نہیں دیں گے یار کیا لوگ تو کم از کم ان سے ڈرو یہ نہیں ہم کہتے خدا سے ڈرو کم از کم ان سے تو ڈرو لہذا ہماری گزارش ہے کہ فورن وہ تمام پرچے خارج کر دیے جائیں اور اللہ کی عبادت کرنے پر یہ پرچے نہیں کاٹے اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ باضابطہ اعلان ہونے پر حکم معقول جاری ہونے پر مخالفت کریں میں دکھاتا ہوں آپ کو تعزیرت پاکستان میں. میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہ میرے دوستو دو سو بانوے دو سو ترانوے دو سو آ, بانوے اور دو سو ترانوے اور دو سو چورانوے یہ تین دفعہ ہے ان کے قانون کی پولیس والوں سے میں کہتا ہوں تم اپنے قانون کے بڑے پاسدار ہو نا تم کہ ہم نے حلف اٹھایا ہے کیا یہ تمہارے قانون میں تعزیرات میں نہیں ہے ایک سو اٹھاسی نظر آ گئی مولوی کے لیے اور یہ دو سو بانوے ترانوے چورانوے تین دفعہ نظر نہیں آئی آج تک یہ کیا ہے فحش کتابوں وغیرہ کی فروخت وغیرہ بے حیائی کی کتابیں جن میں بے حیائی کی فوٹو ہوں بے حیائی کی باتیں ہوں اگر کوئی آدمی وہ کتابیں بیچے یا چھاپے یا اس طرح کا کوئی عمل کرے تو اس پر دو سو بانوے لگتی ہے کتنا دو سو بانوے لگتی ہے, ہے. مہربانی دوسرا دو سو, سو ترانوے کیا ہے فہش اشیا وغیرہ کا نوجوان لوگوں کو فروخت کرنا اس پر کون سی دفعہ ہے دو سو ترانوے ہے اچھا فہ شفا یعنی بڈھوں کو بیچ سکتے بڈوں کی خیر ہے بڈھا بے آئی ہو جائے جان دیا نو جائے ٹھیک ہے سد جاواں سدے اچھا دفعہ نمبر دو سو چورانوے क्या? دو سو چورانوے اور وہ بھی نوجوان ہے نا اس کا مطلب ہے سے بچہ ہو تو پھر خیر ہے بڈھا ہو تو پھر بھی خیر ہے دو سو چورانوے ایسی نیکی بتانے پر اور ایسے میرے خیال میں جو ہے وہ متقی پرہیزگار بنانے یا بنانے کے جو قوانین ہیں ان پر بھی حیرت ہی ہوتی ہے کہ یہ کیسی پرہیزگاری سکھائی جا رہی ہے اور دو سو افعال اور گیت فاحش افعال اور لے حی کے کام جیسے فلمیں ڈرامے گیت گانے یہ سارا کچھ سریام چلتے ہیں ہر گاڑی میں ہر بازار میں ہر گھر میں سارا کچھ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے سرپرستی کے ساتھ پیچھے سے فلموں کے تمام اس کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے بجٹ پاس ہوتا ہے سرکاری بجٹ قومی اسمبلی میں تمام بغیرتھیوں بے حیا کے لیے جن پر تین دفعات لگتی ہے ساری قومی اسمبلی سے باقاعدہ طور پر ہر سال قومی خزانے سے حصہ جاتا ہے میری جیب سے بھی جاتا ہے غیر سید کی جیب سے بھی جاتا ہے سید کی جیب سے بھی جاتا ہے شریف کی جیب سے بھی جاتا ہے کمینے کی جیب سے بھی جاتا ہے ہر کسی کی جیب سے جاتا ہے کوئی تون دیتا ہے کوئی کرہن دیتا ہے ہر طرح دے رہا ہے اور وہ پھر پیسہ وہ فلموں کے لیے جاتا ہے گانوں کے لیے جاتا ہے گیتوں کے لیے جاتا ہے ساری دنیا میں یہ باقاعدہ طور پر سرکاری سرپرستی میں ایسا ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح یہ تین دفات جو ہے کیوں چل رہا ہے اب ایک سو اٹھاسی بھی ان پر نہیں لگتی کہ تم لوگ خود بات اس کے باوجود کہ یہ باقاعدہ قانون میں موجود ہے اور یہ پوری دنیا پر پوری دنیا پر پہلے دن سے ہی قانون میں رکھ کر باضابطہ حکم معقول کے طور پر کیونکہ اس میں یہ جاری موجود ہے باضابطہ ہے پہنچایا گیا یہ تو پھر مدت سے مخفی کیا گیا تو اور بات ہے پہلے تو اس کو پہنچایا جا جاتا تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ کبھی ایسی دفعات کے تحت پرچے ہیں کہ نظر نہیں آتے مولوی مسجد میں نظر آتا ہے بازار بھرا پڑا ہوا ہے ایسی گندگی سے بلکہ یہ کیوں کہوں بازار <تصفح> اسمبلی سے نکل رہا ہے سارا کچھ <تصفح> بجٹ جو پاس ہو رہا ہے <تصفح> تو کیسی <ماز> عجیب بات ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ <ماز> سلطانی بھی آئی ہے درویشی بھی آئی جا ہے ہمارے اقبال نے صحیح فرمایا یہ درویش بھی آئار مکار بنے بیٹھے ہیں یہ حکمران بھی ارار مکار بنے بیٹھے ہیں اتنا شرم نہیں ہے یار دیکھو تو صحیح آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے گانے پر گیت پر پرشا کاٹا ہو بندے پکڑے ہوں گانا سن رہا ہے کیسے پکڑے جب بجٹ آئے گا تو وہ تو اس کا مطلب ہے خود حکومت اپنی سرپرستی میں سارا کچھ کرواتے ہیں تو پھر نیچے کرو یہ سارا نکال دو نکال بھی نہیں ہو دفعات بھی موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ جہاں نیکی نظر آتا ہے, آتی ہے جہاں خدا پاک کی عبادت نظر آتی ہے جہاں اللہ پاک رسول اکرم کے دین کی خوشبو آتی ہے تو وہاں خوشبو ختم کرنا چاہتے ہو اور یہ بدبو پھیلانا چاہتے خدا کا خوف لہذا ہم فوج چودھری صاحب سے کہتے ہیں فوراً اپنے تھانوں کو حکم جاری کریں اگر ان کے کان نہیں کھینچ سکتے کسی ڈر کی وجہ سے تو اور بات ہے لیکن کم از کم اتنا تو کریں ان کو کہیں یہ چارے غریبوں کے پاس غریب مولویوں کے خلاف اور وہ بھی کوئی سید ہے کو کیسا ہے اب یہاں پر سید سید سید کے ادب کا کوئی لحاظ نہیں کیا سید نماز پڑھے سید نماز پڑے تو مجرے میں تو ایمان سے بتاؤ پھر جدید کے ساتھ جنگ کیوں ہے وہ امام حسین پاک تو امام حسین پاک تو پھر اسی دین پر اگر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آج اگر سید کے ساتھ اسی دین پر اتنا ظلم ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ آج بھی جدید موجود ہیں اللہ حجاللہ شاہ ہمیں محفوظ و مسون فرمائے السلام علیکم و اللہ اور آخر میں میں یہ تب کرنا چاہتا ضروری سمجھتا ہوں یہ جیو ٹی وی والے ہوں یا کوئی ہوں ہزاروں لاکھوں کام غیر شرعی اس ملک میں ہر شعبے کے اندر موجود ہیں پورا نظام کے اندر موجود ہیں پورے نظام کی حیثیت سے موجود ہیں آج تک تم نے ہم سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پوچھا کوئی ہدایت شریعت سے نہیں کی لینا گبارا بھی نہیں کی کیا وجہ ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس بھاگ آتے ہو آج کے بعد آپ نے اپنے گھر پہ رہ کر جو شریعت کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ خود اپنے اندر جھانک کر اس پر نظر ڈال ڈال کر جو فتوے تم پر لگتے ہیں خود لگاتے رہنا ہمارے پاس ہمیں استعمال کرنے کی کوشش نہ کرنا ہمارے پاس آ کر اپنے مطلب کی بات کروانے کی کوشش نہ کرنا اگر فتوے پوچھنے ہیں تو پھر تمام شعبوں کے اندر تمام نظاموں کے اندر جو کچھ غیر شرع داخل ہے وہ سب ہم سے پوچھو اور اگر ان سے متعلق بتائیں بھی صحیح تو تم سننا گوارا نہیں کرتے یہ تمہاری ایک طرف عورت بیٹھی ہوتی ہے ایک طرف مرد بیٹھا ہوتا ہے کس حال میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ کون سی شرع اجازت دیتی ہے تم بتاؤ پھر ہم سے آ جاتے ہو مسئلے پوچھنے کے لیے یہ جی رویا تہلال کمیٹی کا جو ہے یہ اقدام اور یہ اعلان یہ شریعت کے مطابق ہے کہ گا نہیں ہے یہ ہم جانتے ہیں تم کتنے بڑے بال جدید بیٹھے ہو تو آج کے بعد ہمارے پاس یہ میڈیا کے لوگ آنے کی ہم جو ہے کوشش نہ کریں ہم سے ایسے مسائل پوچھنے کی کوشش نہ کریں ہم صرف اور صرف اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم اللہ رسول کی تابے داری کریں باقی رات تم کڈھڈے میں جاؤ جدھر مرضی جاؤ جو مرضی کرو حکومت کرے ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے تم خود بھی کہتے ہو کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور سیاست سے مذہب کا تو کوئی تعلق نہیں جب کوئی تعلق نہیں تو پھر چھوڑو بھائی بات نہیں سمجھے پھر ہم سے بے تعلق ہی رہو اچھا ہے ہم آپ سے بے تعلق رہتے ہیں تم ہم سے بے تعلق رہو یہ پولیٹیکل مذہب بنانے کی ہمارے مذہب کو پولیٹیکل مذہب بنانے کی کوشش نہ کرنا آپ لوگ ہمیں اپنے دنیاوی اور سیاسی مفادات کے لیے پیسہ دولت دنیا کے لیے ہے اپنے مخالفتوں اور شرگیزریوں کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہو ایسا کرنے کی خبردار کوشش نہ کرنا اس وقت جب میں نے یہ کچھ بیان آپ کو جاری کیا تھا اس وقت میں نے توجہ نہیں کی اس بات کی طرف بعد میں میری توجہ ہوئی ہے بار صورت میں اس, اُن, ان کو یہ بیان دینے اور ان کی طرف سے شائع ہونے کو میں پسند ہی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ محبوب اور